فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تَوَلَّ عَنْهُمْ فنزر مازا يَرْجِعُونَ مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا کہ جی ایک شرک علم کی نفی اور دوسرا شرک ف تصرف کی نفی دونوں اشراک کی تردید کی جاتی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عالم الغیب یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور تصرف اور اختیارات یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں اور اللہ کے بغیر یہ سارے محتاج ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہیں صورت میں ان دونوں مقاصد پر دو دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں شرخل علم پر اس کی نفی پر پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن بلقیس کی مملکت وہ ان سے پوشیدہ رہی اور بلقیس کی مملکت اور بادشاہی ہی وہ اسے وہ پہلے سے انہیں معلوم نہیں تھا بلکہ ہد پرندے نے انہیں خبر دی ہے دوسرا مقصد کہ اختیارات صرف اللہ کے ہیں تصرف صرف اللہ کا ہے اور وہی سلامتی دیتے ہیں بچاؤ دیتے ہیں یہ پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا یہ پہلے دو واقعوں کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں کلنفِ سماوت ولاغی اللہ اور دوسرے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں وقل الحمد للہ وسلم عبادہ لدینصطفیٰ <اصطفحى> صورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں جس میں قرآن کی ترغیب دی گئی اور قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئیں منکرین قرآن جی انہیں زجر اور تخویف دی گئی اور تسلی دی گئی پیغمبر کو اور قرآن کی صداقت یہ لوگ اگر اس کتاب کو نہیں مانتے نہ مانیں آپ کو یہ کتاب حکیم اور علیم ذات کی طرف سے دی گئی ہے کہ جو اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہے اور اس کا کوئی کام وہ مصلحت سے وہ خالی نہیں ہے پھر پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیت نمبر سات سے آیت نمبر چودہ تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی آشا کی حقیقت سے وہ سمجھ نہ سکے جان نہ سکے بلکہ خوف زدہ ہو کر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اسی طرح انہوں نے آگ کو دیکھا جب کہ حقیقت میں وہ نور تھا اور وہیں سے اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن آنے کا لیکن پھر قرآن کہتا ہے قرآن میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ واپس آئے ہیں وجہ یہ کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا یہ آیت نمبر پندرہ سے شروع ہے حضرت داؤد سلیمان کو میں نے علم دیا تھا لیکن علم میں اللہ کو محتاج تھے حتیٰ کہ انہیں پرندوں کی بولی وہ سے کھائی گئی تھی اور یہ تمام چیزیں انہیں دی گئی تھیں لیکن جب کوئی چیز ان سے اللہ نے پوشیدہ رکھی تو ایک پوری مملکت وہ ان سے پوشیدہ رہی اور ہد پرندہ انہیں اس مملکت کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور وہ ان کے پاس خبر لاتے ہیں و تفق یہ جی آج کا ہمارا یہ سبق ہے اس سے پہلے گزشتہ آیت میں جو آیت نمبر انیس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ہنسنے کے بارے میں یہ دو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں تبسم ذہق اور ایک تیسرا لفظ بھی آتا ہے وہ ہے قہ قح تبسم یہ ہے کہ انسان کے یہ ہونٹ یہ پھیل جائیں تو یہ وہ تبسم ہے پیغمبروں کا زیادہ تر ہنسنا جو ہے تو وہ یہی تبسم ہے یعنی اردو میں مسکراہٹ کہتے ہیں وہ جو دبی دبی ہنسی ہوتی ہے ہونٹوں ہنٹوں میں ہنسی رحک اسے ہنسنا اور جیسے انسان کے دانت جو ہے وہ کھل جائیں اور زیادہ سے زیادہ قریب میں اگر کوئی کھڑا ہو تو وہی اس اس کی وہ آواز کو وہ سن سکے تھوڑی سی وہ ہلکی یعنی آواز قریب میں کھڑا کوئی شخص وہ سن لے تو یہ زہ ہے اور ایک ہے قہ قح کہ انسان کھل کھل کر ہنسے اور اس کا حلق جو ہے وہ نظر آئے اور آواز جو ہے وہ دور تک سنی جائے انبیاء علیہ السلام ان سے تبسم اور ذحق یہ منقول ہے پیغمبر یہ جو بالکل کھلے منہ کے ساتھ بندہ ہنستا ہے تو پیغمبر اس طرح کی ہنسی اور اس طرح کا ق وہ لگاتے نہیں ہیں اور یہ ان کی شان کے خلاف ہے تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نہ صرف مسکرائے ہیں بلکہ ہنسے ہیں اور ان کے دانت جو ہیں وہ بھی یعنی نظر آئے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے بھی تبسم اور ذہق بہت ساری روایات میں یہ منقول ہے اور یہ کوئی تقوی اور پرہزگاری کے خلاف نہیں ہے کہ جی آپ اکثر مولویوں اور پیروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے انداز میں بالکل پھولے ہوئے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ اور عام لوگوں میں اور مجلس میں کہیں وہ ہنسیں تو اس سے جی ان کے تقوا میں اور ان کی حالانکہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے اور ان کے مقام اور وہ اپنی اسے شان کے خلاف سمجھتے ہیں جی اسی لیے ہنسنے کی بات پہ اگر کوئی بندہ نہ ہنسے تو یہ بھی یعنی اس کی جہالت کی دلیل ہے کیونکہ وجہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہ چونٹی کہ جی ان کی وہ بات اللہ نے انہیں پہنچائی ہے تو باقاعدہ وہ ہنسیں ہیں اور ہنسنے کی بات پہ بندے کو ہنسی آتی ہے لیکن یہاں کا مولوی اور یہاں کا پیر وہ اسے بھی ایک دین اور اسلام سمجھتا ہے اور وہ اسے بھی ایک تقوی کی کہ یہ ساری بناوٹ ہے اور یہ ایک تکلف ہے اور قہ کے ساتھ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ نے دوران نماز جو ہے وہ قہ لگایا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے حالانکہ اس میں یعنی انسان کے بدن سے کوئی گندگی وغیرہ وہ نہیں نکلتی لیکن یہ حدیث میں خلاف القیاس کہ اللہ کے پیغمبر نے اسے بھی ناقص وضو قرار دیا ہے کہ اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی لیے یعنی اسے اس سے بھی خصوصاً نماز کے دوران تو اجتناب کرنا چاہیے اور عام طور پہ بھی ہنسنے میں قخ قہا یہ یعنی کوئی اچھی بات جو ہے وہ نہیں ہے فقال رب ذہنی ان متکلتی انام تالیہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ جامع دعا وہ اور کوئی ہو نہیں سکتی اور یہ بڑی ایک جامع دعا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور انسان کہے رب اوزعنی ان اشکر تکلتی انعام طلیہ و علی ویا و انعام صن تردہ برحمتک کفی عبادک الصالحین بہترین دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں وہ جو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر وہ انعمل صالح ہو اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں نیک عمل صالح بار بار ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ عمل صالح یہ وہ ہے کہ جس میں دو جز ہوں ایک یہ کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا وہ کہ وہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر ہو لیکن یہاں پہ قرآن نے ساتھ میں ایک اور لفظ جو ہے وہ بڑھایا ہے تر ہو کہ میں نیک مجھے نیک عمل کی توفیق بھی دے او ذہنی مجھے توفیق بھی دے لیکن تر ہو ایسا نیک عمل کہ جسے تو پسند کرے مطلب یہ کہ اے اللہ تیری رضا اس سے حاصل ہو اور تو اسے قبول کرے یعنی ایسا نہیں کہ تم ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو پیغمبر کے طریقے پہ کرو یہ ضروری نہیں کہ وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے بلکہ اس کی قبولیت کے لیے تم نے اللہ سے الگ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق بھی دے اور اس نیک عمل کو تو پسند بھی کرے یعنی وہ تیرے دربار میں قبول ہونے کے لائق بھی ہو اور وہ تیرے دربار میں قبول بھی ہو تو گویا کے نیک عمل کی نیک عمل عمل صالح قرآن اگر پورا مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے تو اس کے لیے یعنی گویا کے یہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے اس طرح قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ میاں عمل الصَّالِحَاتِ وَهُوَ وہ ہوا عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ انسان مومن ہو عقیدہ توحید کا ہو شرک کے عقیدے کے ساتھ اگر آپ دن رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ توحید پھر عمل صالح اس کے بعد ہے اور عمل صالح میں پھر یہ دو شرائط ہیں وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا وہ پیغمبر کے سنت طریقے کے موافق ہو تو دو ایسے کر لیں پہلی شرط ایمان دو شرائط عمل صالح میں اور پھر آخر میں اس کی قبولیت کے لیے الگ سے دعا مانگنا تر ہو کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو اور تو پسند کرے اسے اور وہ تیرے دربار میں وہ قبول ہو تیرے دربار میں وہ قبول ہو مطلب یہ کہ عمل صالح سے جو مقصود ہے وہ اللہ کی وہ رضا ہے کبھی کبھی انسان عمل صالح کرتا ہے لیکن اللہ کو اس انسان کے عمل میں نقصان کی وجہ سے اللہ اسے قبول نہیں کرتا کیونکہ دیگر چیز یا انسان نے حرام کھایا ہوتا ہے یا اسی طرح دیگر کوئی ایسے ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عمل صالح وہ اللہ کے دربار میں وہ قبول نہیں ہوتا فی عبادك اور اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر مطلب کیا کہ میں اگر تیرے نیک بندوں میں داخل ہوں گا تو تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں اگر میں جاؤں گا تو تیری رحمت کی وجہ سے انسان قرآن انسان کو یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو انسان اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو اور نیکوکاروں کے ساتھ انسان ملے جس طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لعت خلاحد الجنت بعملی ہی تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پہ داخل نہیں ہوگا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر آپ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل میں بھی میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا ہاں اللہ تغمدنی اللہ رحمتی ہی اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے وہی حضرت سلیمان کی بات ہے کہ اللہ اگر مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو ٹھیک ہے میں جنت میں داخل ہوں گا قرآن یہی عقیدہ یہ بتاتا ہے عمل کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ تم سے اللہ راضی ہوا اللہ تم سے راضی ہوا اور اللہ نے اپنی رضا کے عوض میں اور اپنی رضا کے بدلے میں تمہیں جنت ایک اضافی چیز دی ہے اسی لیے اپنے عمل پہ تکبر نہ کرو اور اپنے عمل پہ تم اتراؤ نہیں کہ بس میں عمل کر رہا ہوں اور جنت میرے لیے یقینی ہے قرآن پڑھو حدیث پڑھو تاکہ نظریہ تمہارا درست ہو جائے اور کہیں نظریے میں تم غلطی جو ہے وہ نہ کھاؤ اسی لیے وہ ایک شاعر کہتا ہے دخول انا سے فل جنتِ فضلََََََََََ منر يا اہل العمالى جنت میں لوگوں کا داخل ہونا یہ اللہ کا فضل ہے دخول النا سے فل فضل جنتوں میں لوگوں کا داخل ہونا یہ فضل ہے کس کی جانب سے من الرحمان یا اہل العالی اے رحمان کی جانب سے یہ یہ فضل ہے جنت میں داخل ہونا لوگوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس وادی نمل سے چونٹیوں کی اس وادی سے وہ آگے بڑھے تو ایک جگہ پر جی انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور چونکہ یہ لشکر بھی تھا ان کے ساتھ جس طرح آگے گزرا تو لازمی طور پہ لشکر میں جاندار ہوتے ہیں تو انہیں پانی کی ضرورت پڑی ہد پرندہ یہ اسی مقصد کے لیے تھا اور یہ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انجنیئر تھا جب وہ کسی جگہ پہ یہ کہہ دیتا کہ یہاں پہ پانی ہے تو حضرت سلیمان کو تو اللہ نے جنات پر بھی قدرت دی تھی تو وہ اسی جگہ پہ آنن فانن وہ جگہ کو کھود دیتے چشمے نکل آتے پانی نکل آتا اور ہد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پانی زمین میں ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ شیشے میں وہ پانی وہ نظر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے طلب کیا اور یعنی ہر کسی کو بندہ وہ ذمہ داری کسی ایک کو ہی سونپتا ہے کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ تو بہت سارے پرندے ہوں گے لیکن ذمہ داری ایک کی ہوتی ہے تو حضرت سلیمان نے جس کو اس کام پہ لگایا تھا تو جب اس کے بارے میں پوچھا تو اسے نہ پایا و تفق اور حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد اسی طرح مالک بادشاہ وہ اپنی رعیت کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ فلاں شخص یہ کہاں پہ ہے اسی طرح استاد جو ہے وہ شاگرد کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد جو ہے یہ کیوں غائب ہے اور بعض تو ماشاءاللہ وہ بغیر اجازت کے وہ غائب ہوتے ہیں حالانکہ اس درس میں ہمارے یہ جی ایسے بعض بزرگ ہیں کہ جو عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں لیکن مجھے ان کا یہ عمل نہایت متاثر کرتا ہے کہ جب وہ درس میں کسی بھی جگہ پہ مثلاً وہ چلے جائیں سفر میں ہوں تو باقاعدہ طور پہ وہ اجازت لیتے ہیں کہ استاد محترم یہ آج میں سٹیشن سے باہر ہوں آج میں فلاں جگہ سے تو اسی لیے میں درس میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ایک تو اللہ سے ان کے لیے مغفرت جو ہے وہ طلب کر لیں گے کہ اے اللہ یہ انسان ہے ضرور اس دنیا میں انسان کو بہت سارے بہت ساری ضروریات وہ پیش آتی ہیں اور ایک ضروری کام سے قرآن کے درس سے یا اللہ اس کی ایک غیرازری جو ہے وہ آ رہی ہے تو کہیں اے اللہ اس حوالے سے تو دنیا کے وہ معاملات بھی اس کے درست کر اور قرآن میں جو اس کا یہ حرج واقع ہوا ہے تو اے اللہ اسے قرآن کا علم بھی نصیب فرما تو استاد بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے بندہ اس کے لیے دعا بھی کر لیتا ہے اور وہ جو قرآن کا مستقل حکم ہے اجازت طلب کرنے کا بندہ جب اس پہ عمل کرتا ہے تو اس سے ایک مومن کی شان بھی معلوم ہوتی ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر آتا ہے کہ جو درس سے اسی طرح غائب رہتے ہیں اور یہ بالکل انہیں یعنی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آج تک قرآن نے اس پر کوئی اثر کیا نہیں ہے وہ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفت آتی تھی آئی تھی ولدین اداد روبآیات رب ہم فلم يخر عليها صم وعميانا قران کی ایتوں کے ذریعے اسے نصیحت دی جاتی ہے عباد الرحمن کو تو اندھے بہرے نہیں بنتے اور یہاں پہ تو عباد الرحمن ایسے اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں کہیں اپنے آپ کو عباد الرحمن وتفقد اور حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی فقال تو کہا ما لي لا ارى الهدهدا کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں حدہد کو یعنی مطلب یہ کہ کہیں میری نظر اس پر نہیں پڑ رہی وہ حاضر ہے اور میری نظر جو ہے اسے دیکھ نہیں پا رہی یا امکان من الغائبین یا ہے وہ غیر حاضروں میں سے یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں ہے اگر عالم الغیب ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ وہ تو جا چکا ہے اور وہ سبا کے ملک سے وہ ایک خبر جو ہے وہ لا رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں ہے قرطبی نے یہاں پہ لکھا ہے تفسیر کرتبی میں کہ اس آیت میں جس طرح میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ بڑا جو ہے اور خصوصاً بادشاہ وہ اپنی رعیت کے احوال سے اپنے آپ کو باخبر رکھے گا ہمارے اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بادشاہ حضرات اور ہمارے حکمران حضرات وہ گرمیوں میں بالکل جون جولائی اور اگست کے مہینوں میں جب انہوں نے وہ تری پی سوٹ جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایسے بڑے بڑے ایسی اے سی کے کمروں میں اور ایئر کنڈیشن کے کمروں میں یعنی انہوں نے وہ سردی کا لباس جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہر کونے میں لوگ اسی طرح خوش ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہم خوش ہیں اور ہمارے لیے اور سب اچھا ہے یہ تو انسان کو تب پتہ چلے جب وہ رعیت کے ساتھ آ کر عوام کے ساتھ آ کر ان کی جھونپڑیوں میں ان کی زندگی کا اندازہ لگائے ان کے ان کے ان کے کھانے کو دیکھے کہ لوگ کیسی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ تو بالکل یعنی سارے جو ہیں وہ اندھے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہد پرندہ کتنا ایک چھوٹا پرندہ ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے روایات میں بے حقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا ہے اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں بعض روایات میں حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے لوماتن آلاشات الفراتی غیاتن لخف تو ان اس النہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ جو ہے جس وقت وہ پیدا ہو سخلا بکری کے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس سات کہ جس لمحے جو ہے وہ پیدا ہو اور وہ بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ جو ہے وہ مر جائے ضائعتاً ضائع ہو جائے لَخِفْتُ أَنْ أُسْأَلْ عَنْهَا تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا لیکن یہاں پہ ہمارے حکمران کیسے بیگم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب اسے نہیں پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ واقعتا غائب ہے شدیدن تو ضرور بضرور میں سزا دوں گا اسے سزا سخت کہ اگر وہ بغیر اجازت کے وہ غائب ہے یا اولا ازب یا میں اسے ذبا کروں گا اولا ب مبین۔ اور یا وہ لائے گا میرے پاس دلیل واضح ایسی دلیل کہ جو اس کے عذر کو وہ ثابت کر سکے اور جو اس کے عذر کو یعنی بیان کر سکے کیا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعدیب کے لیے اسے ادب دینے کے لیے سزا کی بات کی اور تعدیب دینا ادب دینا یہ استاد کا کام ہے امیر کا کام ہے بڑے کا کام ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کو وہ ادب سکھائے جی اگر وہ ادب نہیں سکھائے گا تو یہ جی آج وہ چھوٹی سی غلطی کرے گا اور کل کو وہی چھوٹی غلطی وہ اس سے بڑی غلطی کا ارتکاب جو ہے وہ کرے گا اسی لیے اسلام میں یہ جو جزا اور سزا کا نظام ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر ایک معاشرے میں ایک شخص جو ہے وہ غلطی پر غلطی کرتا جائے اور قانون نہ ہو اور قانون نہ ہو اور اس کی پاسداری نہ ہو قانون کی بالادستی نہ ہو تو ایسے میں پھر وہی چھوٹے چھوٹے جرائم وہ بڑے جرائم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اسی لیے علماء اس آیت سے استعمال کرتے ہیں کہ سزا جو ہے تو وہ گناہ کے بقدر ہونی چاہیے یعنی انسان کے بدن کو نہ دیکھا جائے مثلا ایک شخص ہے وہ بالکل کمزور ہے لیکن یہ دیکھا جائے کہ اس کمزور اور پتلے شخص نے جرم کا ارتکاب کیسے کیا ہے اگر ایک کمزور شخص ہے اور اس نے بڑے جرم کا ارتقاب کیا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ یہ ابھی تو یہ نوجوان ہے اور ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے یہاں پہ دیکھو ہد پرندہ وہ کتنا ہے کتنا سائز ہے اس کا لیکن جرم جب بڑا ہے تو سزا جو ہے تو یہ اس کے جرم کے بقدر ہے اس کے جسے کے بقدر وہ نہیں ہے اسی طرح اس سے علماء یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم نے تو خیر تعدیب کے حوالے سے انسانوں کے متعلق بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ حیوانات کو جانوروں کو بھی مارنے کی جو تعدیب ہے تو یہ بھی اسایت سے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ مثلاً اگر وہ راحت چلتے اسی طرح کوئی اور وہ سرکشی کرے تو اس سے علماء یہی استدلال کرتے ہیں کہ جانوروں کو بھی اس کا مالک جو ہے وہ تعدیب جو ہے وہ دے سکتا ہے یہ اولیاتی نب بسلطان مبین یا وہ لائے گا میرے پاس دلیل بازے مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہود پرندہ وہ آیا اور کہا کہ اور اسے یہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے ایک نہایت بڑا سخت پیغام جو ہے وہ چھوڑا ہے تو اس نے کہا کیا کہا ہے اس نے کہا کہ لواز بن نہ شدید سخت سزا دوں گا اور یا اسے ذبح کر دوں گا لواز بن نہذاب شدید کیا مراد ہے اس سے تو مختلف سزائیں جو ہیں وہ ہیں کہ اس سے وہ میں, میں یہ سارے پر جو ہے یہ نکال دوں گا بالکل برہنہ کر دوں گا اسے اور پھر سورج میں اسے ڈال دوں گا کہ سورج کی روشنی اس کے بدن پر وہ پڑتی رہے اور پھر وہ اس سے جلتا رہے اسی طرح اس سے پر جو ہے وہ نکال دوں گا اور پھر اسے حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے سامنے جو ہے وہ ڈال دوں گا چونٹیوں کے سامنے جو ہے وہ ڈال دوں گا تاکہ وہ اسے کاٹ لیں اور وہ اسے سزا دے دیں لاز بہن نہ ہو یا زبا کر دوں گا اور اس کا کھانا جو ہے یہ جائز ہے کیونکہ یہ زی مخلب میں نہ نہیں ہے حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم کی کہ وہ پرندے کہ جو ذی مخلب میں نہ مخلب یعنی جو اپنے پنجوں کے ذریعے جو ہے وہ شکار کرتے ہیں جس طرح مثلا شاہین ہے ایگل وغیرہ تو وہ حرام ہیں اور زیناب من سبا وہ جانور ان کا گھوش حرام ہے کہ جو اپنے ان نوکیلے دانتوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے شکار کو وہ پکڑتے ہیں جس طرح چیتا ہے جس طرح کتا ہے جس طرح بلی ہے جس طرح مثلاً شیر ہے تو یہ سارے اپنے نوکیلے دانتوں کے ذریعے یہ شکار کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا گوشت حرام ہے تو چونکہ ہد ہد پرندہ یہ تو وہ نوکدار پنجو والا نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کا کھانا یہ جائز ہے یعنی یہ حلال جانور ہے اولاد بہن یا میں ذبا کروں گا اسے اولیاتی نب سلطان امبوبین تو حدود کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان نے بڑی سخت یہ بڑی سخت سزا جو ہے وہ لگائی ہے تو اس نے کہا کہ آخر میں کوئی اور استثنا وغیرہ کیا ہے تو اس نے کہا ہاں کہ وہ دلیل پیش کرے گا تو حدود نے کہا چلو دلیل ہے میرے پاس کہ تو اس نے وقت گزارا غیر بعید تھوڑا سا غیر بعید نہ دور یعنی تھوڑا سا بہت تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہدہد جو ہے وہ حاضر ہوا فقال حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں تھے تو ہدہد نے کہا فقال تو کہا اس نے احد تو بمالم تحت به کہ میں نے جانی ہے وہ بات لم تحت به کہ جسے آپ نہیں جانتے وجئتک من سبا بنبئ یقین اور میں لایا ہوں آپ کے پاس من سبعن سبا ملک سے بے ایک خبر یقینی سبا ملک سے میں ایک یقینی خبر جو ہے وہ آپ کے پاس لایا ہوں یہ احد تو بے معلم یہ آج اگر کسی مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ پیر صاحب میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے یا جی آج اگر کسی مقتدی نے اپنے استاد مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور مجھے وہ بات معلوم ہے کہ جو آپ کو نہیں معلوم تو کیا خیال ہے مرید پیر اپنے مرید کے ساتھ کیا حشر کرے گا اور مولانا صاحب جو ہے وہ اپنے مختدی کا کیا حشر کریں گے احد تو بیمالم تو ہمارے استاد محترم وہ اپنے استاد کا واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی درس میں وہ یہ کہتے تھے جب یہ اس مقام کو پڑھتے تھے کہ تم لوگوں میں سے اگر کوئی مجھ میں کوئی خلاف شریعت کام تم لوگوں نے مجھ میں دیکھا ہو کہ یا تو میری شکل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو یا میرا لباس جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو یا میرا عمل اور میرا کردار جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو تو بالکل مجھے بتائے تو دوران درس وہ ایک شاگرد جو ہے وہ ان کے کھڑے ہوئے اور وہ لوبالی سے تھے تو اس سے کہا کہ ہاں فلاں چلو بتاؤ کیا خلاف شریعت کام تم نے مجھ میں دیکھا ہے تو اس نے کہا جی جناب میں تو ویسے ہی کھڑا ہوا تو اس نے کہا دیکھو کیا میں بڑا ہوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس نے کہا جی حضرت سلیمان اور تم چھوٹے ہو یا ہد اس نے کہا تو جب ہدہد حضرت سلیمان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو تو تم میرے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تم میں یہ فلاں کام جو ہے یہ خلاف شریعت ہے اور تم یہ فلاں چیز جو ہے یہ خلاف شریعت کر رہے ہو لیکن یہ وہی بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن اور سنت کو جانتا ہو اور وہ اس بات کو جانتا ہو کہ میں عقل کل نہیں ہوں اسی لیے قرطبی یہاں پہ کہتے ہیں احد تو بما لم تحد بھی کہ اس جملے میں رد ہے علام ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں ان اتعلم الغیب پیغمبر جو ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں یہ آیت ان کی تردید ہے اسی طرح علامہ ابن قیم بلکہ اس سے پہلے یہ جی امام نصفی جو ہے وہ کہتے ہیں تفسیر مدارک میں وفی دلیل وفی دلیل بطلان قول رافضا اور اس آیت میں اس جملے میں روافظ کے اس قول کا باطل ہونے کی دلیل ہے روافظ کیا کہتے ہیں شیعہ ان المام علاقف علیہ شعی کہ امام پر کوئی چیز وہ مخفی نہیں رہ سکتی اور وہ اپنے اماموں کو عالم الغیب جانتے ہیں اور ان کے نزدیک ولاقولفی زمان ہی احدن عالمن ہو زمانے میں ان سے زیادہ جاننے والا یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا یہی بات امام بقائی نے نظم الدرر میں بھی کی ہے کہ ابطالقرافظ اس میں روافظ کے قول کی اس کا بطلان ہے اس کا باطل ہونا ہے اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے میں نہاج میں چونکہ وہ شیعوں کی رد میں انہوں نے لکھی ہے روافظ کی تردید میں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک شاگرد اپنے استاد کو یہ کہہ سکتا ہے ایک کم تر درجے والا اپنے سے بڑے درجے والے کو وہ یہ کہہ سکتا ہے اور انہوں نے یہی ایت دلیل میں پیش کی ہے کہ حدہد نے سلیمان کو کہا کہ احد تبمالم توحد به موسی نے حالانکہ وہ خضر سے مقام اور درجے میں بڑے تھے لیکن سورہ کاف 66 میں اپ لوگوں نے پڑا ہے کہ کیا میں تمہاری تابداری کر سکتا ہوں اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اور علامہ ابن قیم نے مفتاح و دار سعادہ میں انہوں نے یہی بات کی ہے اور انہوں نے پھر یہی واقعہ ایک نقل کیا ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا کسی نے ایک مجلس میں ایک ایک شخص سے ایک شیخ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا تو شیخ نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو اسی درس میں شاگرد نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کا علم ہے تو استاد بڑا ہوا اور اس نے اپنے شاگرد کو سنائی کہ تم بے عدب ہو اور تم میں اتنا عدب نہیں ہے تو شاگرد نے استاد سے کہا کہ استاد جی آپ سلیمان سے بڑے نہیں ہیں سلیمان ابن داؤد سے بڑے نہیں ہیں اگرچہ علم میں کتنے پہنچے ہوئے ہوں لیکن پھر بھی آپ کا درجہ اتنا نہیں ہے اور میں ہد سے زیادہ کمتر نہیں ہوں جب ہد حضرت سلیمان سے کہہ سکتا ہے کہ تو تو کیا میرا یہ کہنا یہ کہنا گستاخی ہے تو استاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے شاگرد کو کوئی یہ نہیں کہا اور علامہ ابن قیم نے بہت زیادہ اچھی وضاحت کی ہے پہلے جز میں صفحہ نمبر ایک تریانوے میں وہ کہتے ہیں ساحت میں دلیل ہے کہ ایک چھوٹا شخص وہ ایک بڑے شخص کو ایک عالم کو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور پھر اس پر انہوں نے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی وہ دی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے حدود کہتا ہے فقال احد تو بمالم کہ میں نے جانی ہے وہ بات کہ جو آپ نہیں جانتے وجے تو کا منصبہ بے یقین اور میں آیا ہوں آپ کے پاس منصبہ صبا سبع کی مملکت سے بے یقین ایک یقینی خبر کے ساتھ سبا یہ یمن میں ہے سبا یہ یمن میں ہے اور یمن کا جو دارالخلافہ ہے ثنا تو یہ ثناء سے معارب کی جانب اس علاقے کو یہ جہاں پہ بالقیس کی یہ مملکت تھی معارب تو یہ تقریباً تین دن کے فاصلے پر ہے اور دراصل سبا یہ ایک شخص کا نام تھا اس کی اولاد کو بھی پھر یہ سبا کہتے ہیں سبا اصل میں سبا ابن یشجب ابن یعرب عرب ابن اسی سبا ابن یشجب جب ابن یعرب عرب ابن قہتان کی اولاد کو سبا کہتے ہیں اور بالقیز جو ہے تو یہ اسی شخص کی اولاد میں سے ہے یہ اور ان کی زبان جو ہے یہ عربی تھی وجہ اور میں آیا ہوں آپ کے پاس سبا کی مملکت سے جو یمن میں جو مملکت تھی یقین یقینی خبر کے ساتھ کہ اب اس نے جو دو عجیب کام دیکھے ہیں تو انہی عجیب کاموں کی رودات جو ہے وہ سنا رہا ہے ایک میں نے عجیب کام یہ دیکھا کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے انی وجہ تم رتن تھمل بے شک میں نے پایا ایک عورت کو تم جو ان پر حکومت کرتی ہے وہ اوتیش اور دی گئی ہے وہ عورت منقلش ہر ایک ضروری چیز میں سے ہر ایک ضروری سامان میں سے یعنی جو اس کی مملکت کو وہ ضرورت ہے ایک مملکت چلانے کے لیے تو ہر چیز اسے دی گئی ہے اور یہ کل عرفی ہے کُلے حقیقی نہیں ہے اگر یہ کل لش ان سے ہر ایک چیز مراد ہو تو پھر یاد رکھیں حضرت سلیمان کی بادشاہی تو اس کے پاس نہیں تھی جس طرح حضرت سلیمان کے حوالے سے بھی ہم نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ ہر ایک چیز ہم نے انہیں دی تھی لیکن بلقیس کی مملکت تو ان کے پاس نہیں تھی تو کل عرفی ہے وعوتیت منکل لشی ان اور دی گئی تھی وہ عورت منکل لش ان ہر ایک ضروری سامان میں سے ولاحہ عارش و اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے ایک کام تو میں نے ایک عجیب یہ دیکھا کہ لوگوں پر عورت کی بادشاہی ہے اور اگلا اس پر میں وضاحت کرتا ہوں اور اگلی بات جو میں نے بڑی عجیب دیکھی کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ہد ہد پرندے میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کا خون بھی وہ جوش مار رہا ہے لیکن یہاں پہ لحیم شہیم مولوی ہوتا ہے لحیم شہیم پیر ہوتا ہے لیکن اس کے ماتھے پہ کہیں پسینہ نہیں آتا بلکہ وہ تو لوگ جب اس کے قدموں میں اس کے سامنے وہ سجدے کرتے رہتے ہیں اور وہ پیسے بھی اسے دیتے رہتے ہیں اس کے ہاتھ میں پیسے بھی کماتے ہیں لوگوں کی عزتوں سے بھی وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے مالوں کو بھی وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اور تو تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن ایک ہدھ ہد پرندہ اس اس نے شرک دیکھا ہے تو اس سے بھی وہ کتنا پریشان ہے اور حضرت سلیمان کو وہ ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اور جہاد کی ترغیب دے رہا ہے وہ اور میں نے پایا اس عورت کو وہ اور اس کی قوم کو یسجدون علشمسی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو یعنی مشرقین ہیں من دون اللہ اللہ کے بغیر لهم اور مزین کیا ہے خوشنما بنایا ہے ان کے لیے شیطان نے آمال ان کے وہ برے اعمال ان کے وہ برے اعمال شیطان نے اسے ان کے لیے خوشنما بنایا ہے اور مزین کیا ہے اور یہی ایک شیطان کا نہایت ایک خطرناک ہتھیار ہے کہ وہ برے اعمال کو شرک کے عقیدے کو اور شرکی اعمال کو انسان کی آنکھوں میں جب وہ اچھا بنا دیتا ہے تو یہ شیطان کے اسلحوں میں سب سے بڑا اسلحہ ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف اسے استعمال کرتا ہے وزین شیطان و امالحم اور مزین کیا ہے انہیں شیطان نے ان کے وہ برے اعمال اور وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں فَسُدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ تو روکے رکھا ہے اس شیطان نے انہیں عن السبیل سبیل السبیل میں علی فلام آہد کا ہے اور مراد اس سے وہ جو راہ حق ہے وہ جو سبیل الحق ہے وہ مراد ہے تو روکے رکھا ہے شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے وہ حق کے راستے سے فہم لَا يَحْتَدُونَ پس وہ ہدایت نہیں پاتے دو کام اس نے کہے کہ ایک تو عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب وہ کرتے ہیں جی ابو حیان اندلوسی وہ البہر المحیط میں وہ کہتے ہیں اور یہ بھی آٹھویں صدی ہجری کے جس دور میں امام نصفی گزرے ہیں تو یہ بھی اسی دور کے مفسر ہیں اور بہت بڑے نحوی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت لا يدل على جواز ان تكون المراه ملكه یہ ایت عورت کے بادشاہ ہونے کے جواز پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ لان ذالك كان من فعل قوم بلقیس کیونکہ یہ بلقیس کی قوم کا فعل ہے وہ ہم کفار اور وہ کافر لوگ تھے فلا حجهت في ذلك ہمارے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی کہ فارس والوں نے ایران والوں نے کسرا کی ہلاکت کے بعد پہلے اس کے ایک بیٹے کو انہوں نے بادشاہ بنایا لیکن وہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گیا اور پھر فارس والوں نے اس کی بیٹی کسرا کی بیٹی تھی جب اسے اختیار سونپا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی کہ جنہوں نے اپنی حکومت کی ذمہ داری اور اپنی باگ دور حکومت کی یہ ایک عورت کے وہ حوالے کی اس روایت کے راوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جنگ جمل کے ایام میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اس کو وہ لیڈ کر رہی تھیں تو ابو بکرہ بہت سارے صحابہ اس جنگ میں وہ اس لیے حصہ دار نہیں بنے کہ ایک جانب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لیڈ کر رہی تھیں اور دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ابو بکرہ جیسے صحابی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے اس موقع پہ وجہ یہ کہ ایک جانب اس لشکر کو ام المومنین عائشہ جو ہے وہ لیٹ کر رہی تھیں تو ہم نے کہا وہ کہتے ہیں لقد اللہ, بکلمت سمعتها من رسول اللہ, میں نے اللہ کے پیغمبر سے جو الفاظ سنے تھے اس نے مجھے جمل کے ایام میں اور جمل کے دنوں میں مجھے فائدہ دیا تھا اور قریب تھا کہ میں بھی ام المومنین عائشہ کے ساتھ مل لیتا اور میں بھی ان ان کے جو مخالفین ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی لڑ لیتا لیکن اللہ کے رسول کے اس فرمان نے مجھے اس موقع پہ فائدہ دیا تھا کہ فارس والوں نے جب کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنایا تھا تو اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہے تھے تو میں نہ تو عائشہ کی طرف سے لڑا ہوں اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں لڑا ہوں جی اس پر تقریباً امت کا اجماع ہے کہ جو امامت قبرا ہے یعنی کسی ملک کا سربراہ بننا وزیر آزم بننا صدر بننا تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت کسی ملک کی وہ سربراہ جو ہے وہ نہیں بن سکتی اور یہ کوئی اسلام ایسا نہیں بلکہ آپ دنیا کی آج جو سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے ہے وہ ہے امریکہ امریکہ سترہ سو چھہتر سے ان کی جو جمہوری تاریخ ہے وہ چلی آ رہی ہے چار جولائی کو وہ اپنی آزادی کا دن جو ہے وہ مناتے ہیں سترہ سو چھہتر سے آن ورڈ تقریباً یہ جتنا زمانہ اٹھارہ سو چھہتر سو سال انیس سو جو ہے وہ دو سو سال اور پھر انیس سو سے آنورڈ تقریباً یہ بھی کوئی پچاس سال کا عرصہ تقریباً ڈھائی سو سال کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو آج تک انہوں نے بھی اپنے ملک میں یعنی صدر کے عہدے پر ٹھیک ہے بھی گزشتہ ٹرم میں جو نائب صدر ہے وہ بھی ایک عورت تھی لیکن انہوں نے صدر کے عہدے پر کسی عورت کو حالانکہ دنیا میں بڑی جمہوریت کا وہ ہے وجہ کیا ہے کہ اسلام نے بھی امامت کبرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے واللو اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے اور ایک اسکالر نے اس پر ایک بڑا اچھا مقالہ جو ہے وہ لکھا ہے ولایات المرتی فلفکل اسلامی ولایات المرتی فلفقل اسلامی یہ تقریباً کوئی آٹھ سو صفحات پر لکھا گیا یہ مقالہ ہے اور اس نے اس میں وہ تمام تفصیلات جو ہیں اور عربی مقالہ ہے اور بڑا اچھا مقالہ ہے جس میں اس نے وہ تمام دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں کہ آیا عورت جو ہے وہ قاضی اور جج بن سکتی ہے اسی طرح نمازوں میں جو امامت ہے اس کے حوالے سے امامت قبرا کے حوالے سے مملکت کی اقتدار کے حوالے سے سربراہ کے حوالے سے تو وہ تمام دلائل انہوں نے دیے ہیں اور اسی طرح جن لوگوں نے اس کے جواز کا قول کیا ہے تو اس پر انہوں نے تفصیلی بحث جو ہے وہ کی ہے انج تم راتن تم لکھو بے شک میں نے پایا ہے ایک عورت کو تم لکھو کہ جو ان پر حکومت کرتی ہے اور دی گئی ہے اسے ان ہر ایک ضروری سامان میں سے ولاحہ آرش و اور اس کے لیے بڑا تخت ہے وجہ تو اور میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو مندون اللہ اللہ کے بغیر مشرقین بالکواقب ہیں وزین الشیت یعنی ایک جانب بڑا تخت ہے اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن دوسری جانب ان کے عقیدے کی بربادی کا یہ حال ہے اور ان کے دینی نظریات کا یہ حال ہے کہ وہ سورج کو پوچھتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ایسی مملکت پہ کیا ایسی بادشاہی پہ یسجدون علی شم سی مندون اللہ ہی کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے بغیر اور مزین کیا ہے انہیں شیطان نے ان کے وہ برے اعمال حالانکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بالکل آغاز کی آیات میں کہ زیننا نالحم اعمال لہم وہاں پہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی دی کیونکہ حقیقی خالق جو ہے وہ تو اللہ ہیں لیکن سبب جو ہے وہ شیطان ہے اور کبھی کبھی وہ اس کی وہ نسبت شیطان کی طرف بھی نہیں کی جاتی وزین الحم و شیطان اور مزین کیا ہے انہیں شیطان نے ان کے وہ برے اعمال فسود عانصبیلی تو روکے رکھا ہے شیطان نے انہیں راہ حق سے وہ سیدھے راستے سے حق کے راستے سے فہم لا تدون پس وہ ہدایت نہیں پاتے یا اللہ یس جدو لہ اللہ یس میں دو تین قراتیں ہیں لیکن یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یس للہ اللہ کیوں یہ سجدہ نہیں کرتے اللہ الدی ذات کو یخرج جلخب آ کہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو خب آ مزدر ہے مراد اس میں مفغول ہے یعنی مخبو یخرج جلخب کہ وہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو پھر سماوات آسمانوں میں بل ارد اور زمین میں یعنی مطلب یہ کہ آسمان میں یہ جو سورج چاند ستارے ان کو ان پوشیدہ چیزوں کو تو اللہ نکالتا ہے ان کا تو پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا اسی طرح یخرج الخبا آسمان سے بادلوں سے وہ جو پوشیدہ چیز ہے بارش وہ تو اللہ نکالتا ہے ولاد اور زمین سے زمین سے نباتات اللہ اگاتا ہے اسی طرح میوے خزانے پانی یہ تمام چیزیں یہ تو اللہ نکالتا ہے و یا عمات خفون عمات اور جانتا ہے اللہ وہ جو تم چھپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی دلیل عقلی پیش کی کہ سجدہ جو ہے یہ وہ اس ذات کو چاہیے سجدہ یہ اس ذات کو کرنا چاہیے دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جو قادر بھی ہو کہ جو قادر بھی ہو اور وہ عالم بالکل نشے بھی ہو قادر کہاں سے يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كے جو پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے نکالنے نکالنے والا ہے یعنی جو قادر ہے اور دوسرا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جو جانتا ہے وہ جو تم چپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بار بار کہ الٰہی کے لیے یہ دو صفات ضروری ہیں ایک قدرت تصرف اور دوسرا علم کلی عالم بكل شیء اسی لیے اب اس پر دعوے توحید جو ہے وہ تفریح کر رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے رب العرش العظیم کے جو مالک ہے بڑے عرش کا پہلے دلیل ذکر کی کہ وہ قادر ہے اور وہ عالم بکل شہ ہے تو اب اس کے بعد جب وہ ذات وہ عالم بکل شہ ہے اور قادر اعلیٰ کل شہ ہے تو وہی ذات وہ الوحیت کے لائق ہے اور وہی ذات اس کا بڑا عرش ہے ایک جانب بلقیس کے تخت کے بارے میں کہا کہ ولاحہ عرش عظیم لیکن اب یہاں پہ کہا کہ اصل عرش کا مالک وہ تو وہ اللہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو چونکہ خبر واحد تھی ایک ہدھ ہد پرندے کی خبر تھی تو حضرت سلیمان تو چونکہ خبر واحد میں صدق اصدق تھا اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے تو اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط دیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ جاؤ اور یہ خط یہ لے کے جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ تم واقعی تمہارا یہ پیغام لانا یہ سچ ہے یا تم ویسے ہی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو اسی لیے ہم جب حدیث میں خبر واحد اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اسے اس حالانکہ یہ بھی شخص واحد ہے ایک پرندہ ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اگر ان پر اعتبار نہ کرتے تو وہ خط جو ہے وہ ان کے حوالے وہ نہ کرتے لیکن خبر واحد میں چونکہ دونوں احتمالات ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس سے پہلے سورہ نور میں جب ہم استیزان کے وہ احکام جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ روایت ذکر کی تھی حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ حضرت عمر کے دروازے پر آئے تین مرتبہ انہوں نے دستک دی اور حضرت عمر نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور پھر جب بلا جب وہ چلے گئے اور پھر انہیں دوبارہ بلایا تو ابو موسا اشعری نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ تین مرتبہ اگر دستک دے دی جائے اور جواب نہ ملے تو فل یرجائے تو پھر واپس لوٹے حضرت عمر نے کہا اچھا لا تاتي يني على ذلك بينه او لا فعل النبكا يا تو دلیل پیش کرو کہ تم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے اور یا میں تم تمہیں ضرب لگاؤں گا اور میں تمہیں ماروں گا اور وہ بڑے پریشان ہوئے پھر یہاں پہ آئے اور یہاں پہ انصار کی جماعت جو ہے وہ بڑی بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک شخص کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اس کے لیے گواہی کرو تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے حضرت عمر کے احوال میں یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ حضرت عمر وہ یہ چاہتے تھے کہ اصل میں ابو موسیٰ اشاری کی خبر جو ہے یہ ہو جائے اس کو کوئی اور سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ مل جائے کیونکہ ففیح دا دلیل اس روایت میں یہ دلیل ہے ان الخبرہ کہ ایک خبر جو ہے ادارو سقاتان جب اسے دو ثقہ راوی جو ہے وہ روایت کریں تو اسے وہ اس میں زیادہ قوت جو ہے وہ آ جاتی ہے بجائے اس کے کہ اسے وہ ایک شخص روایت کرے اسی لیے محدسین جو ہے تو وہ جتنی زیادہ سندیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو پھر وہ بات وہ گمان کے درجے سے وہ یقین کے درجے میں وہ آ جاتی ہے کیونکہ ایک بندے سے بھول بھی ہو جاتی ہے وہ وہم کا شکار بھی ہوتا ہے اور کم از کم دو راوی جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا اگر کوئی اور جو ہے وہ ان کی مخالفت وہ نہ کر رہا ہو۔ تو حضرت سلیمان نے کہا قالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظرو ان قریب ہم دیکھتے ہیں اسدقتا کہ کیا ایتوں نے سچ کہا ہے ہم کنتم من القاذبین یا ہو تم جھوٹوں میں سے اذهب بكتابي هذا لے جاؤ میرے اس خط کو حاضر جو یہ ہے فالقه اليهم بس ڈال دو اس خط کو الیہم ان کی طرف ثم اور پھر ہٹ جاؤ عنہم ان سے ہٹ جانے سے مراد یہ نہیں کہ تم واپس چلے آؤ بلکہ ایک طرف کو ہو جاؤ اور ان پر نظر جمائے رکھو فن ضر تو تم دیکھو کہ کس جواب کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں یعنی وہ تمہیں کیا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مجھے وہ جواب جو ہے وہ لے آؤ وتفقد الطير اور حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی تو کہا ما لی الا الهدودا کیا ہے مجھے کیا, کیا ہے میرے لیے یا کیا بات ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہودود کو یعنی وہ حاضر ہے میری نظر اس پر نہیں پڑ رہی امکان من الغائبین یا ہے وہ غیر حاضروں میں سے لو عذبنه عذاب شدیذا ضرور بضرور میں سزا دوں گا اسے سزا سخت او لذبحنه یا میں اسے ذبا کروں گا اولیاتی سلطان یا وہ لائے گا میرے پاس دلیل واضح یعنی اگر اپنے دفاع میں وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے غیر تو اس نے وقت گزارا غیر بید تھوڑا سا فقال تو کہا کہ میں نے جانی ہے وہ بات لم بھی کہ آپ کے علم میں نہیں ہے وہ بات وجہ تو کم ان سب ام یقین اور میں آیا ہوں آپ کے پاس سبا ملک سے سبا شہر سے بے نبی یقین ایک یقینی خبر کے ساتھ انی وجد تم راتن بے شک میں نے پایا ایک عورت کو تم کہ جو حکومت کرتی ہے ان پر من کل ان اور دی گئی ہے وہ عورت من کل ان ہر ایک ضروری سامان میں سے مملکت کے لیے ولاحہ چ نظیم اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے اور میں نے پایا ہے اسے وقما اور اس کی قوم کو یسجدون جدون لشم سے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کے بغیر اور مزین کیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے وہ برے اعمال تو روکے رکھا ہے انہیں آنے السبیلی صحیح راستے سے حق راستے سے فہم لایا تدون پس وہ ہدایت نہیں پاتے راہ نہیں پاتے کہ اللہ یسجدو کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ اللہ الذي اس ذات کو یخرج الخب کہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو پھر سماواتے آسمانوں میں بل اور زمین میں اور وہ جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ہو کہ اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اس کے رب العرش العظیم کہ جو مالک ہے بڑے عرش کا کالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے صنن ان قریب ہم دیکھتے ہیں اسدختہ کہ آیتو نے سچ کہا ہے ام کنت من القاذبین یا ہو تم جھوٹوں میں سے اذہب کتابی ہادا لے جاؤ میرے اس خط کو ہادا جو یہ ہے فالقِ الیہم تو پھینک دو اس اس خط کو الیہم ان کی طرف سم تولا عنہم اور پھر ہٹ جاؤ ایک طرف کون سے فنظر تو تم دیکھو مادا یرجعون کہ کس جواب کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین